بات آج بتائیں گے باتیں دو ہیں نوعیت دونوں کی ایک ہے وہ یہ کہ جب کوئی عادت پڑ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر بری عادت پڑ جاتی اچھی عادت جلدی چھوٹ جاتی ہے. بری عادت بہت مشکل سے چھوٹتی ہے بہت مشکل سے بہت مشکل سے اگر دل میں فیگری آثرت ہو امیت ہو تو پھر تو وہ جلدی ہی چھوٹ جاتی ہے ورنہ بہت مشکل اس کی دو مثالیں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں سالوں سے سالوں سے پیڑے اور کئی کئی علاج بھی بتاتا رہتا ہوں اس کے باوجود وہ باتیں نہیں چھوٹ ہیں ان میں سے ایک نماز میں ہاتھ ہلانے کا مارا تو جو لوگ بہت پرانے ہیں وہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتنا کہتا ہوں کتنا کہتا ہوں اتنا کہتا, کہتا, کہتا ہوں کئی سال گزر گئے یوں کہیں کہ کہتے کہتے ہم گٹھے ہو گئے اور قبر میں چلے جائیں کہ ہم یہ لوگ نماز کے ہاتھ ہلا رہا نہیں تو پھر بھی ہلاتے رہتے ہلاتے ہی رہتے کمال یہ ہے کہ جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نماز میں ہاتھ ہلایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ہلایا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا جب عادت پکی ہوتی ہے تو وہ کام انسان سے ایٹومیٹک طریقے سے ہوتا رہتا ہے اس بیچارے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا تو کسی سے پوچھیں آپ کو یاد ہے آپ نے نماز میں ہاتھ سے لایا پتا چلا تو کیا تو مجھے پتا نہیں چلا اتنا سخت محرد ہے نماز میں ہاتھ ہلا اس کے میں نے کئی بار ایک نسخہ بتایا ہے کسی کو اپنے گھر میں کسی کو پاس پہ کھا لیں اس کے سامنے نماز پڑھے اس سے کہیں کہ دیکھتے رہو انسان کو دکھانے کے لیے شاید سدھر جائے اگر شروع سے خیال کر لیں کہ میرا اللہ میری عبادت کو دیکھ رہا تو معاملہ بہت آسان ہو جائے اللہ کو تو آپ دیکھتے میں سمجھتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوں یہ اس پردار کو ہوتا نہیں تو چلئے انسان کے سامنے کھڑے ہو گیا دو رہے نفل پڑھیں اگر وہ بتائے کہ درمیان میں ہاتھ کھیلا تو پھر دو اور پڑھیں پھر اگر وہ ہے کہ اپنے نے ہاتھ ہلایا اور پڑے اور پڑے جب چھوڑے جبکہ دو رکتیں آپ بھی بغیر حرکت کے ہو جائیں کئی دن تک ایسے کریں اور اگر زیادہ ہمت کر لیں تو یوں کر لیا کریں کہ جس کو پاس دکھائے اس سے یہ کہیں کہ ایک بار اگر ہاتھ ہلایا تو جانے دیجئے دوسرے دوسری بار اگر ہاتھ ہلاؤ تو اٹھ کر میرا کان کھینچنا کتنا زیادہ مت کھینچنا کہ نماز ٹوٹ جائے ذرا کہ تھوڑا سا درد ہو ایسا کان کرا میرا مرور دینا تو ایسے کرنے سے شاید لوگ تو سدھر جائیں ورنہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ خیال ہو رہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا سب سے بڑا درد شاید یہ میرے دل میں رہے گا کہ آج کا مسلمان نماز میں آتے لانا دیکھے یہ درد شاید میرے ساتھ ہی آئے گا اللہ کرے کہ اس سے پہلے کم سے کم اس مسجد میں تو بےگرو لوگ نوازے ہاتھ لے میرے چھوٹی سی تو مسجد ہے تھوڑے سے لوگ ہیں خاص طور پر پہلی دوسری سب میں تو اور بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی وہی ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں پرانے مریض ہیں پرانے مسلمن تو یہی ہاتھی لانا نہیں چھوڑتے تو باقی دنیا کی مسجدیں اللہ ہی کرے قوم کو حالت کرے ایسی ہی دوسری بات یہ کہ کتنی بار سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کا مت نہیں ہے ویسے اگر آپ لوگ قاری نہیں ہیں اور تجوید نہیں جانتے ہیں کسی قاری سے قرآن نہیں کیا ہے تو یوں ہی دیکھ لیں کہ قرآن میں کہیں اللہ پر مد ہے جب سے اللہ قرآن میں جہاں جہاں لیتا ہوا ہے اللہ پر مد نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ پر بھی مد نہیں ہے تو یہ مؤذن لوگ جو ہیں دونوں پر مت کھینچتے ہیں بہت زیادہ اب یہاں تو کہتے کہتے کہتے اتنا ہو گیا کہ دو تین ایل اتنا کھینچتے زیادہ نہیں کھینچتے مگر کھینچنا چھوڑتے نہیں ہیں تو. آج بھی میں نے آثر کیا دان سنی تو اللہ اکبر کہا اس پر بھی مد کھینچی اللہ اللہ کہا تو اس پر بھی اللہ اس پر بھی مت کھینچی حالانکہ دونوں میں سے کہیں بھی مد نہیں ہے تو آج یہ پھر یہاں کے سب لوگوں کو مولویوں کو بصیت کرتا ہوں ایک دوسرے کو بتایا کریں جو اذان دے سب لوگ توجہ سے سونا کریں ایک مرض مولویوں میں یہ ہے کہ وہ اذان نہ تو سنتے ہیں نہ اذان کا جواب دیتے ہیں نہ اذان کے بعد کی دعا کرتے ہیں دوسرے لوگوں دو دو میں بھی یہ مارک زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے مگر مولویوں میں ایسے امراض زیادہ ہیں یہ سمجھتے نہیں کہ ہمارے دل میں آزان کا سننا بھی کچھ ہمارے دل میں ہے مولوی سمجھتا ہے کہ ہم تو مصرف نہ ہو زمانے میں میں نے دیکھا ہے اب تو شاید آپ دنیا میں تلاش کریں تلاش کریں تو بھی شاید کوئی نہیں ملے گا مگر میں نے کسی زمانے میں دیکھا ہے عورتوں کو دیکھا گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں ادان کی آواز آئی تو کام سے رک گئی کام چھوڑ رکھ دیتی تھی رک گئے رک کر ادان سنتی تھی بہت توجہ سے ہمیشہ عورتیں سر پر دپٹہ رکھتی تھی بے پردہ عورتیں بھی جو بے پردہ تھیں وہ بھی سر پر دپٹہ ہمیشہ رکھتی تھی اگر کبھی کسی وجہ سے دوپٹہ سر گیا تو اذان کی بات جیسے تو جلدی سے دوپٹہ درست کر بات کاشتکار لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھاس کا گڈھا اٹھائے لیے جا رہے ہیں اپنے مواشی کے لیے زمین سے گھاس آس کر گٹھا بوجھ اٹھائے لیے جا رہے ہیں کافی بدنی ادان شروع ہوئی تو وہیں رک گئے چلتے بھی نہیں اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے اسی بوجھ کے ساتھ ساتھ وہیں رک گئے ادان ختم ہوئی تو آگے چلے اب تو میرے خیال میں اگر چراغ لے کر کے بھی آپ لوگ تلاش کریں نا کہیں کو ایسا مل جائے کہیں, مل جائے کہیں مل جائے کہیں مل جائے نہیں مل زمانے سے پارک اب خود اسی لیے تو مصیبتیں تکلیف ہیں آبات طرح طرح کے آباد اسی لیے تو آ رہے ہیں کہ وہ فکر نہیں رہی اللہ کے نام کے عزمات نہیں رہی اسی لیے یہ سارے عذاب آ رہے ہیں محلے میں اگر زیادہ نیشیت ہے جو ان میں سے پہلی ہے کا اس کا حق ہے اس کا جو ہاتھ ہے میرے بچوں سے اس میں جواب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ آج سے یہ لازم کرتا ہوں لازم اس کے اگر خلاف ہوگا تو جتنے معلوم لوگ ہیں سب پر مقدمہ کرے گا کسی کو کی چھوڑوں گا نہیں سارے نوکری ایک ادان دیتا ہے مگر زیادہ اذان دیتا ہے تو دوسرے اس کو بتاتے کیوں نہیں اس کو درست کیوں نہیں کرتے ایک اور بتا دوں کہ فجری محلے میں صاحب ہے فجری فجری کی ازان محلے کے ایک صاحب وہ آتے ہیں وہ دیتے ہیں دو سال تک ان کی ازان سہ کروائی دو سال تک ایک بات پہلے بتاتا ہوں وہ ساری کروانے میں تو مجھے خیال نہیں کتنی مدت لگی دو سال یا سال یا پانچ سال وہ تو میں خود کرواتا رہا ان سے کہتا رہا ایسے کہو ایسے کہو ایسے کہو وہ باتیں جو درست ہو گئی بہت عادشے کے بعد ایک مرض ہے کہ وہ سلا کو بہت زیادہ سلاح کو پھینکتے ہی چلے جاتے ہیں شہد اللہ, اللہ جو کھانا جانا شروع کرتے ہیں، ارے بند کرو بند کرو بند کرو, بات کرو، بات کرتے ہی نہیں بند ایک بات تو آسان کی ہے عوام کے سمجھنے کی ہے تو سب کو بتا دو علیف کتنا لمبا ہوتا ہے علیف وہ ایسے انگلی اگر کھلی ہے بند کرے بند ہو کھو لیں کتنی دیر کا ہوتا تاریخ اللہ میں تو ایک الف ہے نا بس نام پر صرف ایک الف ہے اس کا آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں اللہ اس سے زیادہ کھینچیں گے تو غلط ہو جائے مد جو ہوتی ہے تو وہ یا تین آلف یا پانچ آلف اور زیادہ سے زیادہ باب نے گنجائش دی ہے سات الف یہ غلطی دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے ادان والی ہاتھ والی بھی ادان والی بھی. اللہ تعالی کا مجھ پر ایک بہت بڑا کارن ہے ایک تو یہ کہ حاجر ازمت کے سامنے جو سرخ خط تھا وہ اپنے صحیح موقع پر نہیں تھا ایک طرف کو ہٹا ہوا تھا جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں تھا میں نے یہ سوچا کہ اس بارے میں اگر کوشش کرتا ہوں تو خود ہی پکڑنا چاہ وہاں ریاض کسی کی نہیں ہے بڑے بڑے والا باز سے وہاں کا ہے میں ملتا نہیں ہوں کسی سے بھی بھیار ہوتا ہے ایک بار بہت بڑے وہاں کی امیر کلیا تو لوہا یہاں آ تو خود ہی یہاں پہنچ گئے میرے پاس اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک دو بار وہاں ملے دعوت وغیرہ کے لیے کہنے لگے تو ایک بار تو میں نے ان کے کھانے کی دعوت قبول کر دی دوسرے سال میں نے کہا محاف کی دیا آرام ہی میں آ کر بھی وہاں تعارف ہونا بھی کافی نہیں ہے کتنا بڑا تعارف ہو وہ سمجھے کہ بہت بڑا آدمی مگر کوئی دین کی بات اور ان کے خیال کے خلاف خیریتی وہ چھوڑے یہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خط ٹیڑھا ہے اس, اس سے یہ بھی کئی لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہوگی کہوں کیسے کیوں خاں مصیبت میں پڑھوں میں نے اتنا تو کیا کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو بتاتا رہا ہر سال وہاں کچھ خاص لوگوں نے ذکر کرتا رہا بھی دیکھی یہ خط سیدھا نہیں ہے کبھی اگر ادھر کھڑے ہو نماز میں تو اس کا خیال رکھا کرو تو اللہ تعالی نے کیسے مدد فرمائی ہوتے ہوتے ایک سال یہ ہوا کہ وہاں ایک پاکستانی انجینئر ہے وہ بھی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے بات سنی وہ کہنے لگے کہ میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے کرو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے دیں وہ وہاں کے دو یا تین عرب انجینئر جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو میرے پاس لا وہیں مسجد حرام میں بیٹھ کر میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کا نقشہ یوں یوں ہونا چاہیے بات ان کی سمجھ میں آگئی انہوں نے پھر اوپر بات چلائی چلتے چلتے شاہ فیصل تک پہنچی اس سے نیچے کام نہیں ہو سکا یہ جتنے بڑے بڑے مشاق ہیں سب مل کر گئے شاہ فیصل کے پاس یہ بات ایسے ہے بات ہے پھر ہم نے بھی دیکھا ہے یہ خطشالی نہیں ہے اپنی جگہ پر اس نے یہ کہا کہ یہ لیکن اتنے سالوں سے جو چلا آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو پہلے ہوش کیوں نہیں آیا معلوم کتنی صدیوں سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں کی عمر ہے بھی تو کسی کسی شہر صاحب کی عمر 90 سال 80 سال تو پہلے کیوں نہیں بتایا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ترک کے زمانے سے حکومت ترکیا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کسی نے خیال نہیں کیا اب خیال آ گیا تو اور دیکھ لیا انجینئروں نے دیکھ لیا سب لوگوں نے دیکھ لیا یہ سوئی نہیں ہے اس نے اجازت دی بادشاہ کی طرف سے اجازت ملی تو وہ خط سہی ہو گئے اللہ کا کرم ہے میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی نے کام لے لیا اللہ کا کرم صحیح ہوتا دوسرے بات کے مکہ کو لکھا کرتے تھے میکا نی کا میکا انگلش میں وہاں <متصف> <متصف> جامع عمر قرا میں ایک استاد ہیں جن کا مجھ سے تعلق ہے انہوں نے اپنے پیر پر خط لکھا وہ پیر جو چھپا ہوا تھا تو اس پر وہ لیکا جامع امر قرآن لی کا میں نے اس پر خط کھینچا اور اس کے سامنے انگلش میں میں نے لکھ دیا بکا ایم a ڈبل -K, k a h وہ بنتا مکہ دیکھیے سر مکہ ہے نیکا کہاں بس میں نے ان کو نہ تو کوئی تبلیغ کی نہ ترسیم کی اتنی زیادہ فرصت بھی نہیں ہوتی داغ مہینوں مہینوں کی جمع رہتی ہے تو میں نے یہ طرح کیا تو سمجھ ہے سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس کو حق کھینچا اس کو کاٹ کر تو لکھ دیا مکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ خاطر لے کر گئے عیشت جامعہ کے پاس جامعہ کا سب سے بڑا جس کو پرنسپل کہتے ہیں اس کے پاس لے کر گئے ان کو بتایا تو صحیح بات جو ہوتی ہے وہ آکل میں تو آئی جاتی ہے نا اگر اگر آکل ٹیڑھی نہیں ہے تو صحیح بات تو آکل میں جلدی آ جاتی ہے انہوں نے بہت آجب سے بار بار کہا ایسمیکا ایشمیکا ایسمی کا ایش ایش یہ میکا, میکا کہاں سے آیا کیا ہے یہ دیکھتے خود بھی چلے آ رہے ہیں مگر وہی وہ کے توجہ نہیں یہ میگا آیا کہاں سے یہ ہے کیا کیا ہے یہ نیکا فور انہوں نے حکم دیا کہ جتنے بھی پیڑ ہیں جن پر میگا لکھا ہوا ہے راستوں پر جگہ جگہ جتنے بورڈ ہیں جن پر می لکھا ہوا ہے پوری سعودیہ میں سڑکوں پر جہاں جہاں بورڈ پر می لکھا ہوا ہے اس نے حیران کرا دیا سب ختم کرو پکا لکھا چھپوائے ان پر مکہ چھاپا تو انہوں نے استاد صاحب نے پھر کو میرے پاس بیچ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کاڑا کروایا سب صحیح ہو یہ کوشش ہونے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ رابطہ عالم میں اسلامی نے اپنے اس میں بھی اس کو چھاپا اس میں کسی کا حوالہ وغیرہ نہیں پھر ایسے ہی میں میکا لکھنا بالکل معلوم ہے کہ میکا شراب خانے کو کہ بعد میں معلوم انگریزوں کی شرارت کہ مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں ان کو وہ بگاڑ کر ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے شراب خانے وغیرہ ایسے ایسے قربا پانا شراب پانا سنا میں نے کہ ویکا کہ یہ مانا ہے اور مدینہ کو کیسے لکھتے ہیں مدینہ لفظ تو مدینہ ہے ایم کے بعد اے ہونا چاہیے مدینہ جہاں دیکھو کتابوں میں ہر جگہ پر نی تین ایم کے بعد ہی لکھا ہے اور کیا اور یہ ایسے یاد آیا تھا احمد احمد کو بھی بگاڑ دیا اور یہ مسلمان سمجھ کے بہواہ بہت با. اگر ان کو سمجھائے نا میں نے ایک لوگ کو سمجھایا کہ نہیں یوں ہی لکھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کا استاد تو شاہفان ہے نا جیسے شاہبان نے بتا دیا کوئی بڑے بڑے پڑے ہوئے دیکھتے اللہ کے بندے وہ بڑے پڑے ہوئے تو تمہیں دوبرا کرنا چاہتے تو آ کر دے تو کام لو احمد مطلب مد مت نہیں ہے سی کیوں دیکھتے ہو این کے بعد اے دیکھو ایم اے ڈی احمد بنے گا وہ لے کے ایم اگر بعض لوگ جائے مشغول کی طرف اس کو کھینچتے ہیں کہ اس میں جائے مشغول ہے تو, تو بھی اہم مد تو نہیں بنا اہم بن یا میت بھی تو غلط ہے احمد لفظ مد نیم دال سب مد ہے مید بھی نہیں ہے مید بھی نہیں ہے ای جہاں آئے گی یا تو وہ مد کی آواز دے گی یا میز میز کی آواز دے گی یہ تو غلط ہے ذریعے وقت پر زیادہ بھی ہو رہا ہے بات کہاں پہنچی کہ ازان وہاں بھی ایسی ہاں جی بات ذہن سے نکلی جا رہی تھی پھر بتا دوں میں نے وہاں اس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا کہہ تو سکتے نہیں تو میں نے وہاں کے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ شوشہ چھوڑ دے شوشہ چھوڑ دیا کرے جیسے میں شوشے چھوڑ رہا ہوں آپ لوگ بھی شوشہ چھوڑ دیا گیا آزاد آس بات کا حق سی کرنے کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی شوشہ ہی تو چھوڑتا تھا کہ بھائی یہ دیکھیے یہ ایسے ہے ہوتے ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ یہ کام دے دیا تو میں وہاں ساری ساری صاحب جتنے ہیں وہاں جاننے والے علماء سب سے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بول دیا کرو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ کچھ کسی کو ہاتھ تک آ جائے ورنہ آپ تو اپنے فرض پر سے سرو دوش ہوا کریں فرض ادا کیا کریں ادا کتنے کتنی غلط ہو اللہ تو بہت زیادہ کھینچتے ہیں اور جہاں کھینچنا نہیں وہاں کھینچتے ہیں جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے تو آپ لوگوں کی ہمتیں اور بلندنا ہو جائیں کہ لی... جب وہاں نہیں تو ہم کیوں سدھر یہ دسا سننے کے بعد کہیں ہمت اور بلندنا کر لیں کہ جب وہاں نہیں سدھرتے تو ہم کیوں سدھر اللہ تعالیٰ صاحب یہ فتح آ آئندہ اگر کسی نے ادان غلط دی لفظ اللہ کو پھینچا یا الہ کو پھینچا تو سب سفر مقدمہ کرے اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا نارم بہت بڑا انسان ہے ظاہرہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے رہتے ہیں. بہت تسلی نہیں مسلسل تسلیوں پر تسلیاں تسلیوں پر تسلیاں دیتے رہتے ہیں. دیتے رہتے ہیں. مسلسل رات دن رات دن رات دن پر را مار رہتی ہو میں وہ چیزیں ظاہر نہیں کرتا رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خاص معاملہ ظاہر کرنے سے وہ فارا کا پہنچ جاتی ہے مگر اب آج بہت زیادہ تفادہ ہوا کہ یہ معاملہ خاص میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں جو خاص اپنے طالبہ ہیں محرود صاحبان جو دوسرے خاص خاص لوگ ہیں یہ معاملہ تو سب کی نگر میں ہے خطرات ظاہر ہے کہ سب کو ہیں اس کسی کو سب کو ہیں جب اس کا تعلق سب سے ہے تو پھر اپنے خاص خاص لوگوں کو کیوں نہ بتا دیا جائے اس پیسے سے پہلے حاجی عثمان کا جب معاملہ ہوا تو اس کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں تھی معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ اس کے مجین کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو کر دیتے ہیں پتا کہ یہیں ہمارے ایک مرید کا قصہ بتاتا رہتا ہوں جب ماجی اسمان کی طرف اللہ لکھا تو ایک مرید صاحب کے بہت بڑے بہادر تو انہوں نے مجھے لکھا حضرت جی اللہ خیر کرے اللہ آپ کی وجہ سے کرے کے مرید لوگوں کو قدر کر دیتے ہیں اللہ آپ کی خیر کر وہ بے چارے نے لکھا بھی کیسے رو رو کر لکھا ہوگا ایسے بہادر ہیں ہمارے مریض اللہ خیر امریک کیسا جائے گی چلو حاجیہ مارک ہے مریض میں تو یہاں لوگوں کو بتاتا نہیں رہا کہ جب وہ بغیر بتائی ان کے دست لکھ رہے ہیں نوٹی کی بڑھائی بھی, بھی, بھی کہیں تعلیم کر لیں تو وہ اگر بتا دیا کہ ان کا کیا ہوگا یہ تو سارے ویسے مر جائیں گے وہ ٹیلی فون پر کیسی کیسی دھمکیاں دیتے تھے میں بتاتا نہیں رہا خاتون کی دھمکیاں وہاں کی دھمکیاں بہت ان کے ہر دھمکی کا میں جواب یہ دیتا تھا کہ مردودو مردودو مردودو مردو دو مردود کو دھمکی دے, میں جواب دے رہا ہے دیا۔ مردودو تمہارے دماغ پر میری چوٹ ایسی زبردست پڑی ہے کہ قیامت تک تمہاری نسلیں چلاتی رہیں گی تمہاری نسلیں قیامت تک یاد رہتی میں ایک جو جاب دیتا تھا اور بڑکا دستان کو اس طرح دیتا تھا. اور کبھی یہ کہ دیکھیے کتے کو چوٹ لگتی ہے تو اتنی گہری لگی ہے اگر وہ تھوڑا سا چلا کر خاموش ہو جائے تو سمجھیں کہ میں ہموشی چھوڑ اور اگر وہ چلاتا ہی چلا جائے چلاتا ہی چلا جائے تو اس کی علامت ہے کہ چوٹ گہری پڑی یہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا تم لوگ چلانے میں اور زیادہ چلارے اور زیادہ چلارے تو بے فم دل جاتا چوٹ گہری پڑی ہے گہری میں سوچ رہا تھا کہ ایک سال کے بعد میں اور جوڑ لگانا پڑے گی مگر ہم یہ پتا چلے وہ پہلی جوڑیاں ابھی تو گہری اتر رہی میں ایسے ایسے جواب دیتا تھا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارات اور تسکین کے سامان کا معاملہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک کارن بہت قدیم سے ہے قدیم سے معاملہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں کوئی آیت دل میں آتی ہے صرف یہ نہیں کہ دل میں آتی ہے بلکہ وہ دل سے اٹھتی ہے جیسے کچھ دل سے اوپر کو زبان کی طرف وہ کھٹ کر چلی آ رہی ہے پھر وہ زبان پر آ جاتی ہے جب زبان پر آتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت میں وہ آت یاد ہوتی ہے اور اس میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یا اور کچھ عتیت اشارات یہ معاملہ بہت قدیم سے اللہ تعالی کا یہ قرم پھیل رہا تو ان دنوں میں جو پہلے حالات میں بتا رہا ہوں ان میں ایسی آیات بشارت کی دشمنوں کی تباہی کی علیہ السلام کی کامیابی کی فیران اور اس کے لشکر کا آگنا اور تعالیٰ کے دشمنوں کا فیصفہ ہونا کیٹ دے کر ایسی ایسی باتیں بہت مشارت بھی آتی تھی تو وہ وقت گزر گیا تو اس کی ایک بات بڑی آتی وہ وہ پتا ایک بات فجر کی نماز کے بعد جیسے لیٹا تو دل میں آہستہ سے نہیں زور زور سے دھکے لگ رہے بربے لگ رہی ہیں دل میں کیا؟ چار سو آٹھ چار سو آٹھ چار سو زور زور سے کیا ہو رہا ہے؟ تو جیسے آرام کھلی تو اس کا مطلب یہ دل میں آیا کہ جس پرانی کئی پر تلاوت کرتے ہو اس کا صفحہ نمبر چار سو آٹھ ایک اس میں بھی بہت اہم بشارت ہے تو میں نے سوچا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ سونے کا معمول ہے اگر اس میں کچھ کمی آ گئی ناغا ہوگا تو دن بھر کے معمولات پر اثر پڑے گا چلیے سو لوں اور خود سونے کا معمول پورا کرنے کے بعد اٹھوں گا تو اس صفحہ چار سو آٹھ دے دوں گا اس میں کیا ہے خیال تھا کہ ایک آدمی سفر اور کرنا پڑے گا میں نے بہت کوشش کی اور اچھا ٹھیک ہے چار سو آٹھ سمجھ گیا ایک لوں گا تو ارے چار سو آٹھ ابھی تو سونے تھوڑی دیر کہا رہے پھر رہے کی اچھا نہیں سونے دیتا تو چلیے اب اس وقت میں اٹھ کر بدو کروں قرآن میں دیکھنے کے لیے تو آسان کر کے یہ سوچی کہ اوپر چل یہاں فون کی گھنٹی بجائی یہاں جو معالد صاحب ہیں تھے ان سے یہ کہا کہ چار سو اٹھاسی ثقافات کا قرآن کری چار سو اٹھاسی ہے شاید اس کی صفحات میں جس پر تلاوت کرتا ہوں وہ تاج کمپنی کی قرآن ہے چار سو اٹھاسی سطحات اس کا صفحہ نمبر چار سو آٹھ وہ میں نے کہا کہ مجھے <coughs> لا کر دکھاؤ کھول کر قرآن اوبر لاک میں دیکھ گوبر لائے اس میں بولتے ہی oh, بالکل ابتدا سورتہ شروع ہوا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک آدھ آیت ہوگی اللہ کا کرم تین صفحات تین رتو پوری سورت کا ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس میں کیا کیا بشارت ہے کیا کیا تسکین کے اسباب اور کیا کیا علوم پوری حقیقت اور پورا مزہ بہتری کو حاصل تھا مگر اس میں رحمت کیسی رحمت میں نے یہ معمول بنا لیا مدت تک رہا ذرا نفرت ہونے لگی ہے کہ دعا کیا کرتا تھا اس کے عبد الحمد صاحب کو بتا دیا تھا کہ جب دعا کیا کریں تو اس میں چار سو آٹھ کا سادہ تھا لیکن دعا کیا کر یا اللہ تیری وہ رحمت جو تون نے چار سو آٹھ سے اشارت دے کر آتا فرمائی تو اس رحمت کے سادہ ہاں گزر گیا حالات شروع ہوئے تو وہ تین چار روز تک تو کچھ ہوا نہیں ایک رات پھر اچانک شیو ہو گئی ہو رہا جیسے شروع ہوئی تو اسی وقت جیسے طرح سی آنکھ کھلی میں بار بار یہ پڑھتا رہا کیا فراشنا اس کو سوچ سے میری اس در گزر کے میں آشنا اس کو سوچتے جلد بولا پھر میں نے پڑھ دیا اس وقت میں یہ پاک یہ بے گانا بھر سوچے درمیان میں ایسے خطرات نہیں رہے وہ مردود خود ہی مر رہے ہیں جن میں پہلے کیا تھا وہ ہماری عثمان والا قصہ خود ہی طرح طرح کی نعمتوں مصیبتوں میں بے بھاگ ہے ایک دوسرے کے کتابوں خاتمے چل رہے ہیں ایک دوسرے کو پگار ہے نر مر رہے ہیں آپس میں ہی اللہ تعالیٰ کی ورنہ اور زیادہ کباب تو درمیان میں ایسا زیادہ نہ بشارتوں کا غصہ بند رہا تھا کبھی کبھی تو ہوتا اور پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا تو بار بار رہا آج ناسوجاتے ان کا لطف جو مدر سے یہ پیش آ رہی ہے کہ ایک ایک رات میں کئی کئی سوتا ہو رات دن میں تین بار رات کو سوتا ہوں پجٹ کی نماز کے بعد سوتا ہوں دوبر کی نماز کے بعد پھر سوتا ہوں نیم اس طے کر رہتی ہے سونے جب بھی سوتا ہوں ایسے جب بھی سوتا ہوں, کبھی کبھی تو ایسے کہ ایک بار سونے میں کئی کئی کئی کئی آنکھ کھلتی ہے تو اچانک جب سوتے میں آنکھ کھلتی ہے تو وہ لکھوں جلدی سے تو اس کے لیے جلدی سے اٹھنا پڑتا ہے لکھنا پڑتا ہے ورنہ پڑتا ہے جب سو لوگ ہوگی یا سونے کا وقت ختم ہوگا تو وہ پھر پا سکتی ہے تو یاد بھی رہے کہ پھر, پھر بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو تحریر میں آ جاتی ہیں بساوقات ایسے جو ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اتنی بھرمار اتنی بھرمار کہ یاد ہی نہیں رہتا کیا کچھ ہو جو جن کی لکھنے کی تفریح ہو جاتی ہے دیکھتا ہے اس لیے ہوں کہ بعد میں کبھی دیکھتا رہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی کیسی آپ لوگوں کو سنانے سے مقصد کیا ہے یہ آتے ہیں تو ابھی بات میں بتاتا ہوں تو سمجھیں کہ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ مقصد کی تقریر میں قدر ہو ایک تو یہ کہ تسلی جو بھی اہل تعلق ہے لاہ رہے کے سب کو خیال ہوتا ہی اللہ تعالیٰ جب تسلیوں پر تسلیاں دے رہے ہیں کیوں نہ اس طرف توجہ کی جائے یہ ناشوکری نافدری کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیاں دے اور یہ کہ اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہو کر توجہ ہی نہ کرے سوچے ہی نہیں اس بات کو بڑی نا شکری کی بات ہے دوسری بات یہ تسکین اور تسلیاں جس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان پر شکر نعونت کیسے ادا کیا اس کا شکر نعونت ایک تو یہ بتا ہی دیا کہ اس کو سوچا کریں خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلیم کیا سواب ہے ان کی رحمت ہے دوسری بات اس بارے میں کہ شکر نعمت کیسے آزاد کریں وہ یہ کہ اپنے آمار کی اصلاح منقراد سے بچنے کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف انعد ودر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش دراصل شکر نعمت کیے الف شاکر بننے الف علم شکر نعمت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے سارے آغاز شاکر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ لا فرمانی سے بچنے کی کوشش میں رہے تیسرے بار جب دل شاکر بن جائے تو اس کا ایک اثر سب سے زیادہ اہم یہ بھی ہے دوسرے نمبر میں تو یہ بتایا نا کہ اعمال کی صدارت کریں اسی میں ایک عمل قلب اس کی اہمیت اور بھی زیادہ دی. وہ یہ کہ ایسی باتوں پر ناز اور رج پیدا نہ ہو بلکہ اللہ کا الگ سات نیاز کا معاملہ اور بڑھ اور نیاز کا معاملہ آج حاضر و ساتھ کہاں میں اور کہاں یہ نغتی بل نسیم سبر تیل مہربانی کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے کارم ایسے ایسے کارن یہ اللہ کا کارم ہے ورنہ ہم اس قابل نہیں صرف اللہ تعالیٰ کا کارم ہے باز اس کا کارم نہ اس کا کارم ہے ہماری لیاقت کے مطابق اللہ کا معاملہ نہیں اللہ تعالیٰ معاملہ فرما رہے ہیں کارم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی،, کی رائے کے مطابق بعض مرتبہ ہو نازل ہوتی حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ کی رائے کبھی اختلاف ہوا تھا وہی نازل ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی رائے کے مطابق بارنا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا مضبوط حاضر ہو جاتا بجائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رج پیدا ہو قیمت پیدا ہو ناز پیدا ہو کہ دیشی میں اتنا بڑا کہ حد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بھی اللہ تعالی نے میری رائے کو ترجیح دی ہے رجب نہیں اتنے شرمندہ ہوتے اتنے شرمندہ ہوتے کہ کئی کئی دن حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے سے اشارہ بن جائے رہے رہتے کہیں کہ کہاں میرے جیسا ہو کہاں اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ یہ تو حضرت حقبی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا اس کے بعد آج ایک شخص کاتے بے واحد تھا اس وقت وہ صحابی تھا بعد میں برتاد ہوا کاتے بے اتنا اونچا مقام کے واحی دیکھنے پر معمور تھا جو واحد اترے تو دورے کے سلسل لکھنے کے اس کو فرماتے تھے کہ آپ اس کو لکھتے کے چلے جائیں کریمہ ای نازل تم کو پتنگ یہاں <آخَر> تک حضور وسلم نے پڑھا اور فرمایا کہ لکھو جب اس نے کی یہاں تک سنی تو فوراً بے تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا نقشہ اللہ کی بخیا گری دیکھ کر سن کر دے ساختہ اس کی زبان پر آ کے متبارک اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تیرے دل میں بات آ گئی زبان سے نکل گئی یہ بھی اسی آیت کے آخر میں براہ میں یہ بھی ہے میں تو ٹھہر گیا تھا کہ پہلے وہ لکھ لو آپ لکھ لیتے میں آگے وہ بھی بتاتا یہ بھی بھائی ہے مطلب اس مضبوط کو خیال ہونے لگا کہ وہ نبی بن گیا چنڈ حکومت کا دعویٰ اگر اس میں انکسار ہوتا عاجز ہوتا اگر دونوں رضی اللہ تعالی کے کی طرح ندامت کے مارے چھپے چھپے پھرتا ندامت کے مارے کہاں میں میرے دل میں اللہ تعالی نے رضے کی بات ڈال دی میرے دل میں یہ کیوں ڈالی وہ بھی ادور سب وسلم کی پارا کا سے اللہ تعالیٰ نے حکومت کا دعوی کر دیا اس نے وہ ایک روج پیدا یہ دو مثالیں سامنے رکھا کہیں اللہ تعالی کا کارن کو اپنا کمال ہر کسی اسے بچنے کی دعا کرے گا اللہ حکومت دی جائے گی جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کھانا اپنا کوئی کمانا سا ناز پیدا ہوا اور تباہی مال خاص طور پر جو یہ جو معاملہ بتا رہا ہوں جو وشارتیں انہیں تین کام کر لوٹا دوں ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے سکون کی بشارات مل رہی ہیں تو ان کی مدد کریں سوچا کریں دوسری ہے کہ شکر نعمت اپنے اعمال میں منقرا سے گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ اعتماد کر تیسری بار قلب میں کہ ایسے حالات میں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا معاملہ ہو رہا ہے ان حالات میں وہ جو پیدا نہ ہو خاص پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا توجہ انتصار زیادہ سے زیادہ اس کی رہتا، رہتا. اب یہ آیات اس درمیان میں جیسے وہ آیت دل سے اٹھ کر زبان پر آتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جو وقت میں آ جاتی ہیں وہ ہے واقع اور تو بس وقت ہر وقت پہ برباد لگی رہتی سب سے پہلے جب یہ خبر ملی تو یہ آیت ہے کہ ان نما ذالب مشرقام جو خبر مزہ آتا ہے نا تو آپ لوگوں کو کیا پاگوڈکٹ کی طرف پڑتا ہے جب یہ خبر ملی کہ یہ لوگ ایسے ایسے کرنے والے ہیں اپنے اپنی کوشش تیز تر کر دی ہے تو یہ ہے یہ شبان ہے اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں ان سے مت کرو مجھ سے کرو تم مبنی اگر تم مومن ہو پہلے یہ سوچ لو کہ ایمان کا تعفت صحیح ہے یا ایسی اوپر سے کر اگر مجھ پر ایمان کا دعوت صحیح ہے تو صرف مجھ سے پر. یہ شیطان ہے اپنے دوستوں سے کراتا ہے اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں ڈال سکتا ہے. اس کے بعد اللہ. شیطان کا تیار کرتا رہا بڑھتا رہا لڑو, لڑو لڑو لڑو بس میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان کو کہتا تھا کاکروں کو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان کرتا میں ارے ارے میں بھاگا چلا جا رہا کا ہوا بھاگا چلا جا رہا اسے بھی کہتا ہے کہ بس بس میری تمہاری دوستی ختم ہوئی اگر تمہارے ساتھ اگر میں رہا تو میں بھی مارا جاؤں گا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ ہوتا رہا یہاں اس کے بعد اللہ کے راہ پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نفامت اپنے رحمت سے عطا فرما دیتی ہے ان کو اس کا سرا دنیا میں بھی آفرت میں بھی مل پایا اللہ کی مویت ان کو خاص لگا دی بلا ہو کیسے آ گئے میں تو اشارے شار پھر کراس فرحان اور دوسرے جو کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن جیسے بغاوت اللہ سے کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو تباہ دی آخرت کار آپ کو ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ دی اسی کے ساتھ ہی ہے مگر یہ وارف والد کہتے ہوئے لو آپ لوگ آج کل صوفیوں نے والدات واردات بہت بنا رکھا ہے بہت ہی سمجھ لی ہے صوفی ہونے کا دعویٰ کر رہا اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بالد کا نل چھوڑ کر اور کوئی مگر اور کیوں بنتا نہیں تو چلیے اللہ تعالیٰ یہ بارش کی دن میں یہ تو علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہم نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نجات دی دشمنوں کو تباہ کیا غور کیا آگے بزرنی من کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیا میرا معاملہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کا معاملہ میرا معاملہ چھوڑو ذرا مجھے دیکھو ان کی کیسے پابند ہے سدھار ہے جیسے کو کسی کے پیچھے جھپٹنے پڑے ٹوٹنے پڑے تو کہتے ہیں نا ذرا چھوڑو مجھے دیکھو تو کی اللہ تعالیٰ کو اللہ ذرا مجھے کیسے خبر دیکھو یتیم میں نے یہاں تک اس میں پورے سورج کا تھا وہ چار سو آٹھ والا تھا سجیوا بسینا جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ذکر فرما دیا کہ ہم نے مومنین کے دلوں میں سکینہ یعنی سکون اطمینان ان کے دلوں میں ہم ناقاب فرمایا آگے بینوبین اللہ کا بین, بین, بین یہ تو شروع میں میں نے سب کو بتا دیا اس میں سب مومنین کے لیے بچارت ہے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے مدد فرما رہے ہیں یہ ایک تو جو میں کسی بیان کیا تھا وہ <تصفح> <ملد تصفح> بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی نصرت فرمائیں گے مدد پر آگے بولو یش باس مزہ اللہ چاہے تو تمہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے دشمنوں کو ایک لمحے میں سو کو تباہ کر دیں. اللہ کے پتل پر کچھ مشکل نہیں ہے وہ چاہے تو ایک لمحے میں سورے مر جائے اگر تمہاری جو میں اللہ تعالی لڑائی کراتے ہیں تو یہ ذرا سا امتحان محبت ہے امتحان محبت ہم اللہ تو ویسی تباہ کرتے تو محبت کی بات ہے امتحان میں کیا کرو, بھی کیا کرو کوشش بھی کیا کرو ایسے تارا جات پلاجر ملے گا ورنہ اللہ کو تمہارے لڑانے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں ہے بہادر وہ مما تمہارے دشمنوں سے نمانے کے لیے اللہ کافی ہے آگے فتب بھاگا. مقابلے میں پھر فرآن بھاگا میں لشکر کے سارے بھاگے اور کہنے لگے علیہ اسلام کے بارے میں کہ یہ تو یا جادوگر ہے یا پاگل ہے, فاگل ہے. فاگل جو لوگ اپنی خواہشات پر چلتے اللہ کی نافرمانی کرتے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے آگے فیصلوں کی اس آر پر تو بہت دھیان ہوتا ہی رہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد ہر آر میں ہر موقع پر اس کے ساتھ ہوتی ہے آگے سورہ فیل پوری اس میں تو ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا اور چوبا کی آبادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اب رہا جیسے لوگوں کو کیسے تباہ کیا آگے گھمائی یوہری کے تعملون اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور پھر اللہ تمہارا امتحان کرے گا کہ تم شکر احمد ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو میری نافرمانی چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے ہو کوئی بات ہی میں نے پہلی بتا دی ان مردود کی جماعت ہے سب کو اللہ تعالیٰ شکیج دے گا یہ کہ جو دشمن تمہیں لادر آ رہے ہیں صرف یہی نہیں ہے جن کے دشمن بہت سے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تباہ کرے گا آگے کفار جو عزا کے درپے ہیں اللہ ان کی عزا سے آپ کو بچائیں گے اور ان کفار کے لیے اللہ کا آپ اور اللہ کی کرپ بہت صح. آگے کا حدیث جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اپنی رحمت اپنی اعتبار کی توقع بخشی اور اپنے نافرمانیوں سے بچا لیا ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت میں رہ آگے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ آگے جو لوگ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں کامیاب ہی تو اللہ ہی اپنے رقب سے کرتا ہے ان کے لیے بشارت ہے کہ پھر ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے आगे الله نصيرا بالعباد الذي جمعوا ربنا اننا امننا لا تخذنا ظالمنا وبنا غفنا ونا بان الله بصدق ان برقان من الله استغفر الجمعان قال اصحاب موسى اننا لم علیہ السلام اور الرحم کے دہشت کر جب مقابلہ ہوا تو علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں اب تو پکڑے گئے اب تو مارے گئے علیہ السلام نے فرمایا ان سیاح دی میرے ساتھ میرا رب ہے اس پر سبق یہ دو الگ الگ واردین علم جمعانی ہوئی ایک بار اس کے بعد پھر کہیں جا کر ہوا ان سیاح اس کے بعد چھیاسٹھ چھیاسٹھ کیا ہے یہ اللہ کا اللہ یہ تعبیر یہاں پہ جو بہت زیادہ چلتے ہیں وہ چھیاسٹھ ہی کر رہا ہے اس کی بہت لوجیب ہے وہ اس وقت میں چھوڑ دیتے ہیں آگے ایک سو ستاون تو قرآن کا ایک سو ستاون صفحہ جب نکال کر دیکھا وہی میرا جو قرآن ہے تو اس میں پورا صافہ منافقین پر اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے عذاب اور ان کے لیے طرح طرح کی وعیدیں روایت کیا ہے ایک بار یہ خیال آیا دوا ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے اس میں اسلحہ باہر نکالنا ممکور ہے اور اسلحہ باہر ایک سو چوالیس کا پرمنٹ ابھی ہم نے لیا نہیں تھا تو عمرے کے لیے کیسے جاؤں گا خدا ان لوگوں نے جو وہاں جو انتظار کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے فون پر ویسے شور مچانا شروع کر دیا کب ہے رہے ہے کب آ رہے ہیں تو آئے سچ بعد اس میں پھر ہم کیسے جائیں گے جا ساتھ بھی لے جا سکیں گے ویسے جانا ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت میں پھر گیا ہے میرا مددگار اللہ ہے اور سالم لوگوں کا بری مددگار اللہ پر آگے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے جی پہلے قبارک تھے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ دکھایا تو ہماری معیت اور رحمت ساتھ رہے آگے فقط من علیہ پہلے جنت جب جنت میں جائیں گے تو مہنگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بڑی آسان فرمایا سے نہ صرف حصرت میں جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ان کے لیے اشارتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما تاغی نہ مستحض ہی دشمنوں کو نمٹنے کے لیے ہم کافی ہے کچھ کروں کی تو دل بتری متبین دشمنوں کو نمٹنے کے لیے ہم کافی ہے. بلے آگے بلے یا اللہ, آل قلوب اللہ ہم کافروں کو دلوں میں روک ڈال دیں گے وہ کچھ کر نہیں سکیں آگے وَمَنْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ هُمْ جو اللہ اللہ سے سے دوستی رکھے کے رسول سے نین سے اللہ کی جماعت, ہے اللہ اپنی جماعت کو ہمیشہ غالب کرتا ہے آگے پھر وہ کل مستحز یہ جی پہلے جی بھی ایک بار ہوا تو كذبوا جو ہماری آیات کے منکر ہیں یہ تو قرآن کے منکر ہیں جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہیں ان پر آباد آئے گا آگے ہے جو. یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں پٹرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اسلام کو اسلام کو انشاء اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں کہ ایمان کا اجتماع کر دیں آگے بربلہ کہ تو آج ہی تھا اللہ تعالی نے رد فروا دیا کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہو اپنے مقصد میں, مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ تعالی مسلمانوں سے ان کو کو اس کی بجائے اللہ نے خود ہی ان کو اللہ, نے خود اللہ تعالی سب کو آگے فلن توبنی فلن توبنی کہا جا رہا ہے یہ لوگ اگر راہ راست پر نہیں آتے تو اللہ تعالی اسے مفسد لوگوں کے حالات کو خوب جانتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی بد عماریوں کی سزا پائیں گے اور آگے اس میں اللہ تعالیٰ یہ اشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو چاہے جو شخص ہدایت چاہتے ہی نہیں اسے ہم زبردستی ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کی مثال یہ بیان فرمائی جیسے کتا ہو اور وہ ہانپتا رہتا ہر حال میں اس کو کسی صورت میں سکون نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کسی حال میں بھی دنیا میں سکون نہیں مل سکتا اور آگے تم ایجاؤں فطا محبو یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے دوبارہ پھر کئی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ دوبارہ دوبارہ وہی آتے رہتے ہیں اس طریقے سے اور آگے وَإِن لَا شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ <مفیقًا> اگر تم لوگ صبر کرو دین پر استقامت سے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو گفار کی تدابیر تو میں نقصان پہنچانے کی ان کی کوششیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو گفار کو حاطہ کیے ہوئے اور آگے وَلَوْنَ شَاءُ عَلَى فَهُمْ لَا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی دنیا میں بھی ان کو اللہ کا راستہ معلوم نہیں آخر میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر پال رہے ہیں اور آگے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ان پر پورا عذاب نازل کرے ان کے گناہوں کے مطابق تو ان کی شکلیں بدل جائیں اور یہ قوم جس کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے ان کے بارے میں تو جب سے یہ لوگ شروع پیدا ہوئے ہیں ابتدا سے لے کر اب تک ہزاروں ہزاروں سے بھی زیادہ واقعات ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے رحموں سے ان کو ہدایت ہیں اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو تباہ و برباد کریں بلکہ ان کے شہر سے محفوظ کر